الحمدللہ رب العالمین للہ والسلام علی سید المسلیم نبینا محمد علی اجمعین ومن اجمائم امن تب احمد الدین بعد کتاب السیام کا ایک باب رہ گیا تھا وقت نہیں ملا تھا کہ اس کی تکمیل کی جائے ان شاء اللہ اتبار کتالا اس سے متعلق درچے ابھی وقت اس کا نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں کا وقت تو ہے اور وہ باب ہے باب ال و قیام وقیام رموان احتکاف کا بیان اور رمضان المبارک میں قیام کرنے یعنی تحجد پڑھنے کا بیان احتکاف کس کو کہتے ہیں احتکاف کہتے ہیں روکنے کو لازم پکڑنے کو اور شریعت کی اصطلاح میں احتکاف یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روک رکھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے دنیاوی اشغال سے اور دیگر کاموں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے اسی کو احتکاب کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ولا تبا شرو ہن تم آ کے کہ تم عورتوں سے ہم بستری نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں احتکاب کر رہے ہو تو احتکاب کرنے والے کے لیے یہاں تک اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس بھی جائے اور دوسرا حصہ ہے اس بات کا قیام رمضان رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت یعنی تحجد پڑھنے کی فضیلت کیونکہ رمضان المبارک میں تحجد پڑھنے کی رات کی نماز ادا کرنے کی ایک خاص فضیلت ہے ورنہ تو تحجد یا رات کی نماز کا تعلق صرف رمضان سے نہیں رمضان سے نہیں ہے بلکہ عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھا کرتے تھے صحابہ رام پڑھا کرتے تھے لیکن رمضان کے اندر اس کے ثواب کی ایک خاص فضیلت ہے یا قیام کی خاص فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے شاد فرمایا منقامہ ایمان الحطن غفر الحم ما ماتم اس باپ کی پہلی حدیث ہے اب حرض اللہ کی روایت ہے ان نبی حرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمبان ایمان الحطن غفر له ما تقدم من زمبی متفق ال جس کسی نے رمضان المبارک میں قیام کیا اور قیام سے مراد رات کی نماز ہے رات کی نماز کا نام احادیث مبارکہ کے اندر اس کے مختلف نام آئے ہیں کہیں سلات اللیل کا ذکر ہے جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا رات کی نماز کو کیسے پڑھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلات اللیل مکھنا مکھنا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سلات اللیل فرمایا اور اسی طرح سے قیام اللیل کا بھی ذکر اس حدیث سے آپ کو ذکر کر سکتے ہیں من منقامہ رمضان اور بھی دوسرے الفاظ ہیں تو قیام کرنا یعنی چونکہ نماز کا ایک اہم رخ قیام ہوتا ہے اور کبھی کبھی جز بول کر کے کل مراد لے لیا جاتا ہے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواز میں قیام لمبا کیا کرتے تھے اور تحجد پڑھنے والے عام طور سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عام طور سے تحجد پڑھنے والے خاص کر کے اگر قرآن زیادہ یاد ہے حافظ ہیں تو لمبا قیام کرتے ہیں تو اس وجہ سے اسے قیام اللیل کہہ کہ دیا گیا ورنہ تو ہاں نماز میں صرف قیام نہیں ہوتا ہے رکو و سجود بھی ہوتا ہے تشاہود اور قعود بھی ہوتا ہے تو اس مناسبت سے اس کو قیام اللیل کہا گیا تو رمضان میں قیام کرنے کی خاص فضیلت ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید کے ساتھ رات کا قیام کیا یعنی تحجد ادا کی تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہم ہو جائیں گے تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک نام سلاد النعل ہے دوسرا نام اس کا قیام النعل ہے اور اسی طرح سے سلاد التحجد بھی ہے تحجد عام طور سے بولتے ہیں لوگوں میں ایک مشہور بات ایک بات مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تحجد کے لیے تحجد کے لیے سونا ضروری ہے سو کر کے اٹھیں اٹھ کر کے پڑھیں گے تب تحجد کہلائے گا یا کہلائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکشاد فرمایا ومین اللہ لی فتحجد بہی نافل رات کو آپ تحجد ادا کریں آپ کے لیے یہ ایک زائد نماز ہو جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحجد کبھی شروع رات میں ادا کرتے تھے کبھی بیچ رات میں ادا کرتے تھے کبھی آخری رات میں ادا کرتے تھے لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر سے پہر کو ادا کرتے تھے فجر سے پہلے جب رات کا ایک تہائی سباقی ہوتا تھا تب ادا فرمایا کرتے تھے تو اس کا قیام العل سلات العہل سولات التحجد اور کہیں کہیں وطر کا بھی لفظ آیا ہے وطر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر جو ہے سولات کا لفظ آیا ہے تو سلاۃ الوطر وطر تو تاق کو کہتے ایک کو کہتے ہیں ان اللہ وطر الحب الفطرا کہ اللہ ایک ہے اور ایک کو پسند کرتا ہے یعنی تاک کو پسند کرتا ہے تو اس نماز کو کہیں کہیں وطر بھی, بھی کہا گیا ہے اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کسی صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پانچ وطر پڑھا کرتے تھے کبھی سات وطر پڑھا کرتے تھے کبھی نو وطر پڑھا کرتے تھے تو گویا کہ پوری نماز پر جو ہے بطر کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے تو یہ مختلف نام ہے البتہ کے دور, میں کے دور میں جب سے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سلاۃ اللیل یعنی تحجد کی نماز کو دوبارہ جماعت سے شروع کرا دیا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عبرض اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کسی زمانے میں اس نماز کو خاص کر کے رمضان میں جو ادا کی جاتی ہے وہ تحجد ہی ہے لیکن اس کا نام جو ہے سلاۃ التراویح ہی گیا تو سلات التراویح جو رمضان میں پڑھتے ہیں وہ اصل میں سلات اللیل اور تحجد ہی ہے سلات اللیل اور تحجد ہی کا ایک نام نیا نام امت میں تراویح پڑ گیا ورنہ تو سلاۃ الطراوی کوئی نئی نماز نہیں ہے سلاۃ الطراوی یہ نئی نماز نہیں ہے کہ جس کو حضرت عمر ضی اللہ تعالی انہوں نے ایجاد کیا ہو ایسی کوئی نماز نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اس تراویح کی ابتدا کی یا کہہ لیجیے جماعت سے اس تہجد کی نماز کی کو پھر سے شروع کروایا اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسجد نبوی کے پاس سے گزرے رمضان المبارک کی رات میں دس راتیں گزر چکی تھی بیس راتیں باقی تھی تو لوگوں کو دیکھا کہ رمضان المبارک کی رات میں قیام کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کہیں دو آدمی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں کہیں تین آدمی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے لیکن کافی لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں وہ اہتمام کر رہے ہیں تحجد پڑھنے کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دل میں یہ خیال آیا اور ان سے کہا کہ کیوں نہ میں تم لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں چنان دوسرے دن دو صحابیوں کو جماعت کے ساتھ تحجد کی نماز ادا کرنے کے لیے مقرر کیا ایک ابئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے تمینداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے معت امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے تو ان لوگوں نے انہیں گیارہ رکاتیں پڑھائی گیارہ رکاتیں پڑھائیں صحیح جو روایت ہے معتا امام مالک کی وہ یہی ہے کہ گیارہ رکاتیں ان کو پڑھائیں اور کتنے دن عشری لیلہ لیلا بیس راتیں بعد میں ایشری لیلہ لیلا عشری بن گیا کسی نے اس کی تصریف کر دی اس کو جو ہے لیلہ سے رکا بنا دیا یا بن گیا کسی نے قصدن ایسا کیا تو یہی چیز بعد میں مشہور ہو گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحدد کی نماز کو جماعت سے پھر سے شروع کروایا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ثبوت اور اس کا وجود ہو چکا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو تحجد کی نماز عام طور سے طرح ہی پڑھا کرتے تھے لیکن رمضان اور غیر رمضان میں کبھی کبھار بعض صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جائے کرتے تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات وہ اپنی خالہ محمون رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تھے کیونکہ ام المومن حضرت محمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کی خالہ تھی تو اپنے خالہ کہا گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تحجد کے لیے اٹھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی وضو کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تحجد کے لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہو گیا نماز ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن کھڑے ہونے میں غلطی کر بیٹھا میں کہ امام کے اگر دو لوگ ہوں دو لوگ ہوں تو امام کے داہنے جانب مقتدی کو کھڑا ہونا چاہیے تو وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں ان کا کان پکڑ کر کے بائیں سے جو ہے داہنے طرف کر دیا تو یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ نے تحجد کی نماز جماعت سے پڑھی اور خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں صحابہ اکرام کو جماعت کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھائی غالباً صحیح بفاری کی روایت ہے کہ تین راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھائی یا کسی بلکہ کیا کہتے ہیں لیکن روایت صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں پڑھائی صاحب بیان کرتے ہیں تیسری رات یا چوتھی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضر شریفہ سے باہر تشریف نہیں لائے صاحب کرام آواز بھی کرتے رہے جیسے کھانستے وقت کھانستے بھی تھے اور کھانسے بھی اور اسی طرح سے بعض صحابہ نے چھوٹی سی کنکری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ماری تاکہ کہیں ان کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہو تو آپ کو جگانے کے لیے ایسی حرکتیں انہوں نے کہ نیک اور اچھے مقصد سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ رات میں تم لوگ انتظار کر رہے تھے لیکن میں نے آج آپ لوگوں کو جماعت کے ساتھ یہ نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز اور یہ جماعت اور آپ لوگوں کا شوق اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ نماز فرض کر دے اس ڈر سے میں نے جو ہے آج, کے رات, آج کی رات آپ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی اسی جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں دوبارہ شروع کروا دیا جس کا نام بعد میں تراویج پڑ گیا پڑنا تراوی کوئی نئی نماز نہیں ہے اس لیے جو لوگ تراوی بھی پڑھتے ہیں اور پھر تحجد وطر امام کے ساتھ نہیں پڑھتے بعد میں تحجد پڑھ کے وطر پڑھتے ہیں تو وہ غلطی کرتے ہیں گویا کہ وہ تراویح کو ایک الگ نماز مانتے ہیں اور تحجد کو الگ نماز مانتے ہیں حالانکہ دونوں ایک ہی نمازوں کے نام ہیں بعد میں تراوی کا نام پڑھ گیا جبکہ یہ اصل میں تحجد کی نماز ہی ہے تو اس حدیث میں رمضان المبارک کے اندر قیام کرنے کی فضیلت بیان کی, کی ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں تحجد کی نماز ادا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا کہ یا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ایک بات یہاں پر کہتا چلو اپنے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی کہ آج ہم جو ہے رمضان المبارک میں تو بڑے شوق سے اطراوی کی نماز پڑھتے ہیں جو اصل میں تحجد ہے جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا تو رمضان المبارک کے بعد پھر ہماری عادت کیوں چھوٹ جاتی ہے ہم کیوں تحجد کا اہتمام نہیں کرتے نماز کے عشا کی نماز کے بعد ہی کر لیں اگر یہ خطرہ ہے کہ رات میں نہیں اٹھ پائیں گے تو قرآن اگر زیادہ یاد ہے تو زیادہ پڑھ لیں نہیں تو مختصر سی جو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو پڑھ لیں فرد عشا کی نماز کے بعد دو سنت پڑھنے کے بعد آپ چار رکعت چھ رکعت آٹھ رکعت تحجد پڑھ کر کے تراوی وطرے پڑھ عادت یہ برقرار رہنی چاہیے آج ہم لوگوں نے تحجد کی نماز کو صرف رمضان کے ساتھ خاص کر دیا ہے ہاں بعد میں تحجد کی نماز نہیں پڑھتے جبکہ کہ ایک بہت اچھی عادت بن جاتی ہے شاہ کی نماز کے بعد چاہے مسجد میں آدمی پڑھ لے یا گھر پہ چلا جائے گھر میں پڑھ لے سونے سے پہلے پہلے پڑھ کر کے سو جائے کتنا آٹھ رکات پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا اگر ہم لمبی چوڑی نماز یا طویل نماز نہیں پڑھنا چاہتے مختصر سی مختصر سی تاجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اگر بہت اچھی طرح سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آدھا گھنٹہ لگے گا ورنہ عام طور سے جو ہے دو رکعت ہماری جو ہے چار منٹ میں پانچ منٹ میں ہو جاتی ہے تو بیس پچیس منٹ میں ہماری نماز تحجد کی ہو جائے گی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افد بعد رمضان شہر اللہ المحرم افد بعد باد الفرید صلاحت کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی نماز ہے سلاۃ اللیل راگ کی نماز ہے تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے وعن رضی اللہ تعالی عنہ قالت تعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الشرو الاشر الخی رتم رما بال شدم ذرہ خن عل اس میں بھی رمضان المبارک کے آخری عشر کی فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے شدۂ شد معنی ہوتا ہے کسنا بازنا اضرا کہتے ہیں اظہار بازنے کی جگہ کو جسے ہم کمر کہتے ہیں تو کمر کس لیتے تھے یعنی تیار ہو جایا کرتے تھے وہ اخیال لہو اور راتوں کو بیدار رہتے تھے راتوں کو اپنی رات کو زندہ کرتے یعنی شب بیداری کرتے اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ و بیدار رہتے اور عبادت کرتے وائی قباہ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے متفق علیہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایسا ہونا چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق قطع فرمائے سرمدائی رمضان تو بہت ہو گیا چلا گیا لیکن بہرحال یہ ہے اس کو سب لوگوں کو معلوم ہے اور خطبے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا بیان کیا ہوگا اور آخری عشرے کا یہاں بھی اچھے انداز سے اہتمام ہوتا ہے کہ کم از کم پوری نہ صحیح آدھی آدھی, آدھی تعجد کی نماز جو ہے آخری پہر یعنی تیسرے پہر پڑھتے ہیں اور اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اصل میں تحجد کی نماز پڑھنے کا یہی انداز ہے جو آخری عشرے میں رات میں پڑھتے ہیں دیر میں یہی انداز ہے پڑھنے کا ہمیشہ پڑھیں تو ہاں پورے رمضان پڑھے کتنی اچھی بات ہے کتنا وقت لگ جاتا ہے پورے رمضان اگر پڑھیں تو کتنا وقت لگ جاتا ہے لیکن امام صاحب بھی اور مختلف صاحب بھی سب لوگ بھی جو ہے مختدی صاحبان بھی جو ہے سوچتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لو اور جب آخری اشرہ آتا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کرتے چار رضاکوں کا بس جبکہ پورے رمضان اہتمام کرنا چاہے اگر آخر میں نہ پڑھ سکے تو شروع میں پڑھیں تھوڑے سے سجدے رکو سجدے تو تھوڑا سا, تھوڑا سا لمبا کریں کچھ زیادہ پڑھیں قرآن اور جہاں قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہیں تو رکو سجدے لمبے نہیں ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ قیام کے حساب سے رکو اور سجدوں کو لمبا کرتے تھے اگر قیام مختصر ہوتا تو رکو سجدہ بھی مختصر ہوتا قیام لمبا ہوتا تو قیام کے حساب سے رکو اور سدا لمبا ہوتا لیکن قیام اگر لمبا ہو جاتا ہے تو اپنے ہاں سوچتے ہیں کہ بس قرآن ہی پڑھنا ہے تراوی میں ہاں باقی رکو سجدہ تو پھٹافٹ ہوتا ہے تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے جی ہاں قرآن کریم اگر کسی کو نہ یاد ہو کسی کو نہ یاد ہو تو قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں ہاں ایک صحابی غالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھتے تھے تو یہ عمل ثابت ہے تو پڑھ سکتے ہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوگی لیکن ایما کوئی عادت نہیں بنا لینی چاہیے ہمارے ملک میں تو ایسی بات نہیں ہے لیکن یہاں کچھ ایسی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر جگہوں پر جو ہے دیکھ کر کے پڑھتے ہیں لیکن ہر بین شریف ہے ماشاء اللہ قرآن ختم کیا جاتا ہے پورے رمضان میں تو قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے اور افضل ہے کہ قرآن اگر ترابی میں تاجد میں ختم ہو جائے تو بہتر ہے وہ آنہا ربی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانتف الشر المرمان یہاں احتکاف کا احتکاف کی باتیں شروع ہو رہی ہیں احتکاب کی حبی سے حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری اشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتقاف کیا متفقہ نے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ مسنون جو آخری عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں اعتقاف سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پہلے دس دنوں میں احتکاف فرمایا پھر ایک سال آپ نے دوسرے اشرے میں یعنی دس سے لے کر کے 20 دنوں تک اعتکاف فرمایا پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں بعد میں آپ نے آخری اشرے میں احتکاف فرمایا اور پھر اسی پر آپ برقرار رہے ایک سال کسی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکاف نہیں کیا تو شوال میں بھی آپ نے اس کی قضا کی یہ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہہ لیجیے خصوصیت ہے عام چیز نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام سے ایسی چیز ثابت نہیں ہے تو ایک تو یہ پتا چلا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف مصنون ہے ایک مسئلہ یہاں پر اور آگے ذکر کیا ہے کیا ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی احتکاف کیا تو معلوم یہ ہوا کہ مرد کی طرح سے خواتین بھی احتکاف کر سکتی ہیں لیکن, لیکن اگر خواتین احتکاف کریں گی تو مسجد ہی میں احتکاف کریں گی اپنے گھر کی مسجد میں احتکاف نہیں کریں گی اپنے گھر کی مسجد میں یعنی یہ اپنے گھر کی مسجد سے مراد یہ ہے کہ خواتین جہاں پر نماز پڑھتی ہیں گھر میں اگر کوئی مخصوص جگہ ہے تو وہاں پر احتکاف نہیں ہوگا احتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے قرآن میں اللہ تبارک و نے فرمایا تو الم آ کے فون و بیویوں سے ہم استری نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں احتکاف کرنے والے ہو تو احتکاف کے لیے جو جگہ ہے وہ کیا ہے مسجد ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے ایک جگہ اور وپاہر بیتی الفا افینا و اللہفینا الفاہرا ہاں بیتی الفا افینا و الآفین اور ہاں؟ سور بقرہ میں ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو رکو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے اور احتکاب کرنے والوں کے لیے تو ایک بات دوسری بات یہ معلوم ہے کہ خواتین بھی احتکاب کر سکتی ہے لیکن مسجد میں احتکاب کریں گی اگر ان کے لیے پردے کا اہتمام ہے اور فتنے کا ڈر نہیں ہے ہاں پشکاری وغیرہ کا خوف نہیں ہے کتنے کا خوف نہیں ہے تو کر سکتی ہیں جیسا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین بھی حرم شریف فین میں جا کر کے احتکاب کرتی ہیں احتکاف کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے ذکر کر دینی مناسب ہے کہ کیا احتکاف رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے رمضان کے علاوہ بھی احتکاب کیا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں بہت سارے اہل علم نے پرانے اور قدیم اور جدید علماء نے شیخ رباز شیخ الحمدین اور جو ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے خطابے میں نے دیکھے تو اس میں ان سب لوگوں نے اجازت دی ہے دلائل کی روشنی میں ہاں دلائل کی روشنی میں کہ جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں احتکاف فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ قضا گویا کہ کسی نے کہا کہ قضا کے طور پر رمضان میں کیونکہ اس سال آپ نے احتکاف نہیں کیا تھا اس لیے شوال میں آپ نے احتکاف کیا تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر رمضان میں بھی اعتقاف کیا اور ایک وہ مشہور حدیث سی بخاری کی ہے غلط وسلم وسلم کے اندر بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسجد حرام میں احتکاف کرنے کی ایک دن کی نظر مانی ہے ایک دن احتکاب ہو سکتا ہے ریس آ گیا ہے کہ میں نے ایک دن احتکاف کرنے کی نظر مانی ہے کیا میں اعتقاف کر سکتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تو اس سے پتہ چلا اس سے پتا چلا کہ رمضان میں وہ اعتقاف کی اجازت نہیں تھی رمضان کے بارے میں بات نہیں تھی بلکہ عام دنوں کے بارے میں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اس طرح سے اس طرح سے اہل علم کا کہنا ہے کہ غیر رمضان میں بھی کوئی احتکاف اگر کرے تو اس پر نقیر نہیں کرنا چاہیے اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز ثابت ہے اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ ہے کہ کیا دس دنوں کے علاوہ چند دنوں کا احتکاف یا ایک دن کا احتکاط ایک رات کا احتکاب کر سکتے ہیں تو دلیل کی روشنی میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوئی والی حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن کا احتکاب کر سکتے ہیں اس سے کسی نے پوچھا تھا رمضان میں کہ میں حرب میں ایک دن کا احتکاب کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی تو میں نے کہا کہ مسنون احتکاب تو دس دن کا ہے تو نہ کریں آپ حالانکہ مجھے بعد میں احساس ہوا میں ان کو بتاؤں گا کہ احتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے ایک مسئلہ احتکاف کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ اعتکاف کس مسجد میں کرنا چاہیے قرآن کی آیت تو ہے کہ وان تم آ کے کہ تم جو ہے مسجدوں میں احتکاف کرنے والے ہو تو وہاں مساجد کا ذکر ہے تو اب مسجد عام مسجد ہو یا جامع مسجد ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے تو اکثر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ بہتر ہے کہ جامع مسجد میں وہ احتکاب کرے تاکہ اس کو جمعہ کی نماز کے لیے باہر دوسری مسجد میں نہ جانا پڑے لیکن اگر وہ اپنے محلے کی مسجد میں یا ایسی مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو اس میں احتکاب کر سکتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے ایک مسئلہ جو ہے شیخ خلبانی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور اس سلسلے میں بعض صرف میں سے کسی دو ایک لوگوں کا نام ذکر کیا ہے مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ شیخ اربان رحمۃ اللہ علیہ بعض ایک حدیث کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں کہ احتکاب صرف دنیا کی تین مسجدوں میں کیا جائے گا بس مسجد حرام مسجد نبوی مسجد افسا اور اس کی ایک دلیل پیش کی ہے ہاں اکثر علماء نے اس کو ضعید قرار دیا ہے لیکن شیخ اربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ احتکاف نہ کرو مگر تین مسجدوں نے یہی تین مسجدیں اس کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام مسجد نبی مسجد افسا میں احتکاب کریں گے باقیہ اور کسی مسجد میں نہیں کریں گے لیکن دوسرے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس کو اس فضیلت کو حرمین شریفین یا اسی طرح سے تین مسجدوں کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص نہ کیا جائے ورنہ تو یہ عمل جو ہے اس عمل سے یا اس عبادت سے دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں محروم رہ جائیں گے سب کو میسر نہیں ہے کہ وہ حرم شریف پہنچ سکے تو یہ چیز جو ہے تنگ ہو جائے گی تو اکثر اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ عام مسجدوں میں بھی کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ جامع مسجد میں کریں اور یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ لیکن اگر کسی کو میسر ہو تو ہم شریف میں جا کر کے کریں ہاں ایک بات اعتکاف کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہتے ہیں کہ ہر گاؤں میں کسی نہ کسی آدمی کو احتکاف کرنا چاہیے اور ان کی نظر میں ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ احتکاف فرض ہے اور فرض کفایا ہے کہ اگر ایک آدمی نے گاؤں کی طرف سے گاؤں میں سے کسی ایک آدمی نے احتکاف کر لیا تو پھر گاؤں والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا اور گاؤں والے گنہگار نہیں ہوگی اور اگر کسی نے بھی اعتقاف نہیں کیا تو سب گنہ ہوں گے یہ خیال باطل ہے غلط ہے کیونکہ احتکاف یہ سنت, سنت ہے یہ اعتقاف کیا ہے سنت ہے اور جو شخص کرے گا اس کو ثواب ملے گا اعتقاف فرض نہیں ہے جو شخص کرے گا اس کو ثواب ملے گا سب کی طرف سے احتکاب ادا نہیں ہوگا تو اس لیے کئی کئی لوگ گاؤں کے بیٹھ سکتے ہیں احتکاف میں کئی کئی لوگ جو گاؤں کے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ خیال لوگوں کا غلط ہے وعنها اللہ عنها قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں <سلام> پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اعتکاف کی جو جگہ ہوگی جسے معتکف کہتے ہیں عربی میں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب داخل ہوتے تھے یہاں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ کی ہے آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احتکاف کا ارادہ کرتے ہاں تو فجر کی نماز پڑھتے پھر آپ جو ہے اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے یعنی جو ایک خدرا ٹائپ کا یا خیمہ ٹائپ کا مسجد کے پچھلے حصے میں بنا کے رکھتے یا بنایا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو فجر کی نماز کے بعد اس میں داخل ہوتے تو اصل میں جسے احتکاف کرنا ہو رمضان کا مصنون احتکاب کرنا ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ مغرب کی مغرب کی نماز کے وقت وہ مسجد میں احتقاب کی نیت سے داخل ہو جائے گا. مسجد میں لیکن اپنے حجرے میں یا اپنے خیمے میں کب جائے گا فجر کی نماز پڑھ فجر کی نماز پڑھ کے تو یہ کیونکہ اور حدیث ایسی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے اور احتکاف کی نیت کر لیتے پھر اس کے بعد رات گزارتے اور اس کے بعد اپنے حجرے میں یا اپنے خیمے میں احتکاف موتکف جس کو کہتے اس میں فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے ایک روایت فانہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفقن اللفظ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو میری طرف میرے حجرے میں داخل کر دیتے چونکہ مسجد نبی اور حجرہ شریفہ آپ کا بالکل ملا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد میں کھلتا در دروازہ تھا ایک دروازہ جو ہے مسجد میں کھلتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دری سے آتے تھے تو آپ موتکف یا اعتکاف میں رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اپنے دہلیز پر رکھ دیتے دروازے کی چوکھٹ پر اور ادر تاشر اللہ تعالی آ, بال کو کنگھی کنگھی کر دیا کرتی تھی تو اتنا جائز اور درست ہے کہ اگر آ, کسی کا گھر قریب ہو آ, تو عورت آ, جو ہے کنگھی کر سکتی ہے اس طرح کی معمولی چیز کر سکتی ہے اور شرط یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر فتنے کا خوف نہ ہو شرط ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو چہاوت اس کے اندر نہ, جاگ, نہ جاگے تو اس طرح سے اتنی گنجائش ہے اور یہ بھی فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے لیکن کسی ضرورت سے اگر ایسی ضرورت ہوتی تھی جس کے بغیر کوئی کیا کہتے ہیں جائے بغیر جو ہے آدمی کا کام نہ بنے خاص کر کے جیسے کسی مسجد میں احتکاف کر رکھا ہے اور مسجد میں ضرورت کے لیے جانے کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہے تو اپنے گھر جا سکتا ہے یا باہر جا سکتا ہے اسی طرح سے کھانا کھانے کے لیے اگر کوئی پہنچانے والا نہیں ہے تو گھر کھانا کھانے جا سکتے اس طرح کی ضروریات کے لیے آدمی نکل سکتا ہے اعتقاف سے ورنہ تو اس کو نہیں نکلنا چاہیے یہاں تک کہ جنازے میں شرکت کے لیے بھی اس کو نہیں جانا چاہیے کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے یہ اعتکاف کے آداب میں سے ہے وہ انہا رضی اللہ تعالی انہا فالت اللہ یاد مری ولا ش جنازت ولا یمس امراطن ولا ولا, ولا ولا واجن فلا بصوم ولا ولاف اللہ في مسجد ابوداس برجو آخری ہی یہ حدیث ضائف ہے لیکن اس کی بعض چیزیں ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت آشرت اللہ تعالی عہت فرماتی ہیں کہ سنت یہ ہے موتقف کے لیے کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے نہ جائے کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے نہ جائے اور دوسری حدیثوں سے اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ نکلے اور یہ عیادت مریض کی عیادت بھی ثواب کا کام ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو بہت اعتقاف میں نہیں ہیں اسی طرح سے جنازے میں بھی نہ شریک ہو اسی طرح سے عورت کو نہ چھوئے عورت کو نہ چھونے کا مطلب کہ شہوت وغیرہ سے ورنہ تو اگر بیوی آتی ہے کیا کہتے ہیں ضرورت ہے اس کے لیے اس کو چھونے کی تو آدمی چھو سکتا ہے جیسے بیوی جب کنگا کرے گی تو آدمی کا عورت کا جو ہے ہاتھ سر پر لگے گا اسی طرح سے حضرت فتیح رضی اللہ تعالی عنہ ملنے آئے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا کہ چلو تم کو گھر تک پہنچا دے وہ دوسرے ایک دوسرے گھر میں رہا کرتی تھی تو وہاں تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکلے تو اس طرح سے عورت کو چھو سکتے ہیں بقدر ز... ب... یعنی ضرورت کے تحت ہاں ورنہ عام حالات میں نہیں چھونا چاہیے اور نہ اسے مباشرت کرے جیسے قرآن کی آیت ہے ولا تباشر و ہلنا وہاں تم کے کے تم عورت سے مباشرت نہ کرو تو یہاں جمع مراد ہے لیکن جمع کے ساتھ ساتھ عورت کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا بل لیٹنا آ... بدن سے بدن میں یہ سب ثابت ہے یہ سب جائز اور درست نہیں ہے ولاقود الحاظت اللہ لماب الد الحمن اور بغیر ضرورت کے نہ نکلے اس ضرورت کے نکلے جس ضرورت کو کے لیے نکلنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے بلا اتکاف اللہ بس اور اعتکاف نہیں ہوگا مگر روزے کے ساتھ چونکہ حدیث ضعیف ہے اس, اس لیے اس مسئلے میں اختلاف ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے چونکہ رمضان کا مسئلہ کچھ نہیں رمضان کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے رمضان میں کیونکہ آدمی روزے ہی سے ہوتا ہے روزے ہی سے آدمی اعتقاف میں ہوتا ہے لیکن رمضان کے علاوہ اگر کسی دن کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کیا روزہ شرط ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ رکھنا چاہیے بعض لوگوں نے کہا لیکن ضروری اور لازم نہیں ہے بلا اتکاف اللہ فل کی مسجد یہ بھی محل نظر ہے کہ اعتقاف نہیں ہے نہیں ہوگا احتکاف مگر جامع مسجد میں تو یہ بات بھی محل نظر ہے افضل اور بہتر ہے کہ جامع مسجد میں, میں لیکن اگر کسی کے علاقے میں یا کسی کے گاؤں میں دو تین مسجدیں ہیں تو آدمی اپنے محلے کی مسجد میں احتقاق کرنا چاہتا ہے تو اپنی آسانی کے لیے تو کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں یہ جس سوری داعود کی ہے اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن در کہتے ہیں کہ اس کے سرحد کے جو رجال ہیں ان کے بارے میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ کہ یہ اس کا جو آخر ہے آخری حصہ ہے وہ آخر حصہ والا آتکاف اللہ سوم والا آتکاف اللہ مسجد اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے موقوف ہے یہیں تک آج کا درس رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ نبینہ محمد ولا علیہ الحب اجمعین